اور یاد کرو جب تمہارے ربنی فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ناب بننے والا ہوں بولے کیا اسی کو ناب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خنریزیاں کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تصبی کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم ناؤ جانتی